کس برے مولو انہوں نے اپن جانوہے کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوں اس کی جلن سے کہ اللہ اپنی فضل سے اپنی جس بندی پر چاہے وہی اتار لے تو غذب پر غذب کے سزاوار ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے